نور اللہ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنیادم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں جن میں سے آئیے ایک درود پاک کی فضیلت آپ کو بیان کرتا ہوں چنانچہ میرے آکا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے علی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ماہ رمضان المبارک کی آج دسویں شب ہے اور اشراع رحمت کی گویا کے آج ہمارے درمیان یہ آخری رات ہے کس تیزی کے ساتھ ماہ رمضان گزرتا چلا جا رہا ہے دسویں رات دس آ گئی نو روزے الحمد عزوجل پورے ہوئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ماہ رمضان کا یہ تیزی کے ساتھ گزرنا اس کا اندازہ آپ ان لوگوں سے لگائیے جنہوں نے ماہ رمضان کی تیاری کے لیے بہت کچھ دکانیں بھر کر رکھی ہیں اور جن کا یہی ذہن تھا کہ جیسے رمضان و مبارک آئے گا تو میں یہ سارے مال بیچوں گا اور خوب خوب مال کماؤں گا اور آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ وجہ سے اس کی اب تو دسمبر شروع ہوئی ہے تو اس سے بڑا احساس ہوتا ہے کہ یار دس روزے ہو گئے نو روزے ہو گئے اب تک تو, تو سارا مال پڑا ہوا ہے اب تک تو, تو یہ بھی نہیں ہوا پیچھے تو اور مال آنے والا ہے یہ کیسے بکے گا کیسے بکے گا اس کو بھی اس کو بڑی تیزی کے ساتھ ماہر رمضان کا گزرنا احساس ہوتا ہے کہ اس کو مال کمانا ہے سے جسے ماہ رمضان سے محبت ہوتی ہے اور جو ماہ رمضان میں بہت زیادہ نیکیاں کرنے کا نیکیاں کمانے کا مغفرت و بخشش کی بھیک و خیرات لینے کا جو ذہن رکھتا ہے تو اس سے بھی اس طرح کی فیلنگز ہوتی ہیں دونوں کی فیلنگز کی جہت مختلف ہے لیکن اس کو بھی اس طرح کی فیلنگز اس طرح, طرح طرح کے محسوسات اس کے بھی ہوتے ہیں کہ ماہ رمضان تیزی کے ساتھ گزار رہا ہے. میں آج دیکھ رہا ہوں امیر اللہ سنت کی کیفیت اگرچہ یہ مظاہر ہمارے سامنے مسکراتے ہیں لیکن دو تین دن سے لگ رہا ہے کہ ان کو بہت زیادہ اشرہ رحمت کے رخصت ہونے یا اشرہ رحمت کا رخصت ہو آج آخری دن ہے اور پھر اشرہ مغفرت پھر جہنم سے آزادی کا اشرہ اور آہستہ آہستہ یہ خبر آئے گی کہ ماہ رمضان ہی کی رخصت ہو گئی تو میرے میٹر اور پیار اسلامی بھائی بہت تیزی کے ساتھ یہ ماہ مبارک گزرتا جا رہا ہے اور شاید ہم اس تیزی کے ساتھ یا کسی بھی رفتار کے ساتھ نیکیاں اکٹھی کرنے میں اتنے کامیاب ہوتے نظر نہیں آ رہے نہ ہی وہ جو قرآن روزے کا جو مقصد تھا تکون اس کے متعلق کچھ ہمارا ایسا ذہن بنا ہے کہ ہم کچھ اس میں ترقی پا چکے یا اس کی کوئی معرفت یا پہچان یا اس کی کوئی علامت ہمارے اندر ظاہر ہونے شروع ہوئی ہیں عرض کرنے کا مقصد یہ تھا ایک فیلنگز پیدا کرنے کی بات تھی ایک احساس دلانے کے لیے مجھے بھی نصیب ہو جائے میرے ناظرین کو بھی نصیب ہو جائے کہ رمضان تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے اور ہمیں اپنی مغفرت بھی کروانی ہے بخشش کروانی ہے خوب خوب خوب خوب اللہ تبارک و تعالی سے ادر و ثواب پانا ہے ہمیں اپنے اندر تبدیلیاں لانی ہے اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی خوب خوب برکتیں عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علام محمد کل کے سلسلے میں ہم نے جو سور بقرہ کی آئٹم دو سو اکسٹھ سے دو سو تک کے جو مضامین رکھے جس میں صدقے کا موضوع صدقہ و خیرات جسے ہمارے ہاں عرف عام میں کہا جاتا ہے اس پر تھا اس صدقے کے کچھ معینی اور مفہوم پر بھی غور کیا پھر دو قسمیں ہمیں یہاں پر سامنے آئی کہ ایک ہے مالی صدقہ اور ایک عملی صدقہ یعنی جو رقم خرچ کی جاتی ہے مال دیا جاتا ہے اس کو ہم مالی صدقہ کہتے ہیں اس کے فضائل بھی اپنی جگہ پر بیان کیے گئے مگر ایک عملی صدقے کے مطالب ہم نے سنا کہ کس طرح انسان کے نیک اعمال اچھے جو کام ہوتے ہیں وہ میں کون کون سی روایتوں میں یہ سارے کام آئے بد کے وہ راستہ دکھانے وغیرہ سے راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز دور کر دینے کے حوالے سے نیکی کی دعوت برائی سے منع کرنا خود کو برائی سے روکنا وغیرہ کافی اس میں کل مدنی پھول آپ کو ارض کرنے کی کوشش کی اور یہ تھا کہ اب کہ صدقہ کہاں کرنا ہے اس کے متعلق چند مدنی پھول میرے پاس تھے تو کل وقت ختم ہو گیا تھا تو یہی تھا کہ ان آج ہم اس پر کچھ آگے سنیں گے اس کے لیے میں آپ کو چند روایت سناتا ہوں سب سے پہلے ایک بڑی پیاری روایت میرے سامنے ہے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مدینے منورہ میں حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سب سے زیادہ کھجوریں ہوتی تھیں اور اپنی جائیداد میں انہیں سب سے زیادہ میرہ والا باغ پسند تھا جو مسجد نبوی شریف کے سامنے ہی تھا اور ہمارے آقا مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی وسلم اکثر اس باغ میں تشریف لے جاتے اور اس کا عمدہ پانی نوش فرماتے حضرت سعید انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے کہ جب قرآن کریم کی یہ آئےت کریمہ نازل ہوئی لن تنا لرحت تن فکر مما تو پم تن فکو کل بھی ترجمہ انزلیمان بیان کیا گیا تھا تو, تو اس کا یہی خلاصہ ہے کہ تم ہر کس نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ نہ کرو جو تمہیں زیادہ ہو تمہیں پسند ہے تم جو کچھ مال خرچ کرتے ہو اللہ تبارک تعالی وہ جانتا ہے تم جو کچھ مال خرچ کرو تو بے شک اللہ اسے خوب جانتا ہے تو جب یہ آئے تھے قریبا نازی ہوئی تو اس وقت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ بارگ صلی اللہ تعالی وسلم حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی فرماتا ہے تم میں اس وقت تک ہرگس نیکی تم نیکی نہ پا سکو گے جب تک اللہ کی راہ میں اپنا پسندیدہ مال خرچ نہ کرو پس مجھے میرا یہ باغ بہت زیادہ پسند ہے لہذا میں اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں اور ادر و ثواب کی امید رکھتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس کا جو چاہیں کریں اس پر میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نشاد فرمایا عزرت صلی الدین تعالیٰ عنہ کو ان کے حوصلہ افزائے فرمائی اور بہت خوش مزا کر خوش ہوئے اور فرمایا یہ بہت ہی منافع بخش مال ہے اور میں نے تمہاری یہ گزارش سن لی ہے اور میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تم اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں عقیزہ میں تقسیم کر دو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی آکا میں ایسا ہی کروں گا اور انہوں نے وہ باغ اپنے چچاذہ بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا یہ جو میں نے آپ کو روایت بیان کی بڑی مشہور روایت ہے یہ حضرت ربی اللہ تعالی عنہ والی اور اس میں دو باتیں ہمارے سامنے آئیں ایک تو اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یعنی بڑا ایسے ایسا مضمون قرآن پاک میں یہ بھی موجود ہے اس طرح کا مضمون بھی کہ تم اللہ کی راہ میں ایسا دینے کا بھی تو قصد نہ کرو نا کہ اگر تمہیں دیا جائے تو تم اپنے لیے قبول نہ اپنے لیے پسند نہ کرو تو اللہ کی راہ میں اپنا پسندیدہ مال خرچ کرنا یہ بہت اعلی درجے کی نیکی ہے بہت اچھی نیکی ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی پسندیدہ چیزیں اس کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے سب اللہ ہی کا دیا ہوا ہے اور ویسے دیکھا یہ گیا ہے یہ میں ایک آپ کو مشاہدے کی بات ایک تجرباتی بات عرض کر رہا ہوں دیکھا یہ گیا ہے کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں اپنی پسند کی چیزیں خرچ کرتا ہے رب کریم اس سے بہتر سے بہتر عطا فرماتا تھا بہتر سے بہتر عطا فرماتا میں دوبارہ آپ کو ایک مثال کے لیے ہمارے شیخریت امل سنت کی مثال ارض کروں گا کئی مرتبہ یہ پریکٹیکلی اور آنکھوں دیکھی بات بیان کر رہا ہوں کہ کئی مرتبہ امل سنت کو بڑی قیمتی قیمتی تحفے آئے اور واقعی تو امریسوں کے رہتے ہوئے کچھ اس طرح کی سمجھ پڑتی ہے کہ یہ چیز امریسوں کو پسند ہوتے چاہے وہ غزہ کے نام پر ہو چاہے وہ کسی چیز کے استعمال کے نام پر ہو کسی بھی چیز کے ہو تحفہ آتا ہے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ آپ وہ تحفہ کسی اسلامی بھائی کو اور بالخصوص اگر کوئی سا غریب اور مدنی کاموں میں مصروف اسلامی بھائی ملتا ہے تو اس کو تحفے میں دے دیا کرتے ہیں اور یہ خرچ کرتے ہیں اور بھی کئی چیزیں املے سنگے سیریل سے اس طرح کا دیکھا ہوا ہے تو اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا کرے بعض اوقات مذاق مسکری میں بھی آدمی اس طرح کی چیزیں کرتا نہیں ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ بس یوں ہی ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت پیدا کریں آپ کو خوشبو اپ کے خوشبو بہت پسند ہے آپ کو آپ کسی کو اللہ کی رضا کے لیے وہ اچھا بہت لگتا ہے خوبصورت بہت ہے مالدار بہت ہے مطلب کوئی ہماری نفس وچ میں نہیں آنی چاہیے نفسانی چیز نہیں ایک مطلب اللہ کے لیے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے قرآن کی اس آیت کریمہ پر عمل کی نیت سے کہ میں اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہا ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں کہ میں ایک اعلیٰ سے اعلیٰ اور ایک اچھی نیکی پانے میں کامیاب ہو جاؤں نیکی کی قدر قیامت کے دن ہوگی جب ایک ایک نیکی کو بندہ ترسے گا پھر وہ نیکی جو بڑی اعلی درجی کی ہو اور بڑی پسندیدہ نیکی ہو اس کا مقام و مرتبہ تو پھر کیا ہی بات ہے اس کی تو انہی میں ایک یہ نیکی ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں فتقہ کرے تو ایک تو یہاں پر سبق ملا ہمیں کہ ہم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو اور دوسری بات جو موضوع سے متعلق بھی تھی وہ یہ تھی کہ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طلحار آفی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ یہ جو باغ ہے یہ اپنے رشتے داروں میں بانٹ دو عزہ میں تقسیم کر دو انہوں نے اپنے چچا زاد بھائیوں اور دیگر رشتے داروں میں تقسیم کر دیا تو یہ خرچ کرنے کے حوالے سے صدقہ کرنے کے حوالے سے اللہ قیرہ میں دینے کے حوالے سے یہ ہمیں ایک رہنمائی ملی ہے کہ اس سے رشتہ داروں میں دینا یہ بہت افضل ہے قریب قریب کے جو رشتہ دار عزیز احباب ہوتے ہیں ان میں دیا جانا چاہیے دور دور دیتے ہیں لوگ شورت تو بہت ہوتی ہے اصل میں اس میں بھی اخلاص کی بڑی حاجت اور ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے ظاہر ہے کہ جب آپ رشتے داروں میں دو گے تو اس میں کوئی شہرت نہیں ہوگی ہاں باہر ایسے سخی اور ایسا مشہور ہو جاتا ہے آدمی جب دنیا میں بانٹتا ہے بہت شہرت ہوتی ہے اس کی لوگ بڑی بھاباہ کرتے ہیں گھر کے باہر اور دکان کے باہر رش لگا ہوا ہوتا ہے مگر بھائی اس کا ضرورت مند سگا بھائی گھر کے اندر ضرورت نہیں ہوتا ہے. سگی بہن ضرورت مند ہوتی ہے والدین بعض اوقات اتنے زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں تو چچا پھوپھی کھالا ماموں کا گھر اور اس کے مطلب عزیز رشتہ دار جو قریب سے قریب قریب سے قریب اور پھر اس کے آگے پھر اس کے, پھر, اس کے پھر, اس کے پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد بندہ غور کرے تو اب یہ کتابوں میں لکھی یہ باتیں کہ اگر آپ اپنا مال میں اسپیشلی نف... نفلی صدقے کی بات کروں گا یا پھر جنہیں زکع دے سکتے ہیں تو اگر ہم مطلب کہ ان کو دیتے ہیں تو ایک مشاہدے کی بات یہ کہ اس میں کوئی شہرت نہیں ہوتی کہ لوگ بھاوا کریں گے دے دیا بھائی کو تو بھائی نے کیا بجانا ہے بھائی نے کیا شور بچانا ہے بہن کو دے دیا تو وہ بتائی تھی شہرت نہیں ہوتی اس کی لیکن جب یہی مال وہ لوگوں میں جا کر تقسیم کرتا ہے کھل کر تقسیم کرتا ہے کو پر تقسیم کرتا ہے کو لائنیں وائنے لگا کر تقسیم کرتا ہے تو وہاں اس کی بہت ہوتی ہے یہ حریط تقسیم ہے اتنا تقسیم کر رہا ہے اتنا تقسیم کر رہا ہے دیکھیے میں اس تقسیم کرنے والے کو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ریاکاری کرتا ہے کیونکہ ریاکاری کا تعلق یہ دل سے ہے وہ ریاکاری کرتا ہے نہیں کرتا یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ریاکاری کر رہا, یہ رہا ہے یہ دکھاوا کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہم تو اپنا دیں لیکن اس جو خرچ کر رہا کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اگر میں خرچ کر رہا ہوں یہ سوچوں کہ میں کہاں پر خرچ کروں جس میں اللہ تبارک و تعالی کی زیادہ رضا ہے شریعت نے جس سے زیادہ پسند کیا شریعت نے جس سے زیادہ محمود رکھا حضرت سلیمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ حسن فرمایا مسکین پر صدقہ کرنا صرف صدقہ ہے مسکین پر صدقہ کرنا صرف صدقہ ہے اور رشتے دار کو صدقہ دینے پر دو اجر ہے دوہرا اجر ہے صدقہ اور سلے رہنی یعنی اگر ہم رشتہ دار کو دیتے تو ہمیں دو حزر ملتے ہیں صدقہ کرنے کا جرم بھی ملتا ہے سیر رحمی کا بھی اجر ملتا ہے یہ ترمیمی شریف کا حدیث تھی ابو داود شریف کا دیس ہے کہ حضرت ابو حرم رضی اللہ و تعالیٰ عینی ہیں کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون سا صدقہ افضل ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کم سرمائے والے کا خدمت دین میں کوشش کرنا اور اس سے ابتدا کرو جس کی کفالت تمہارے ذمے ہے اس سے ابتدا کرو اس کے ساتھ ایک اور حدیث پاک بھی ہے کہ حضرت محمو بنت تہاری اللہ تعالیٰ عنما روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی لونڈی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آزاد کی اور اس کا ذکر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا کہ میں نے یہ عمل کیا ہے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شاف اگر تم اسے اس اپنے ماموں کو دے دیتی تو زیادہ ثواب ملتا یہ بخاری اور مسلم کی حد. روایت ہے اسی طرح ایک بخاری شریف کی مجھے روایت یاد آ رہی ہے جو پڑھی تھی چند مرتبہ پڑھی ہے کہ جس میں یہ بھی یہ اس کا مضمون یہ بنتا ہے کہ افضل صدقہ وہ ہے جو تُو اپنے ایسے رشتہ دار کو دے جو تُس سے تعلق توڑ کر بیٹھا ہے تص سے ناراض ہو کر بیٹھا ہے تص سے توڑ کر بیٹھا ہوا ہے رنجیدہ ہے اس سے صدقہ دینا یہ زیادہ افضل ہے اچھا اب اب اسمتھ اس اگر ہم غور کریں کہ یہ اتنا افضل ہے تو آج اس طرح کا عمل نہیں ہے ایک تو آپس میں دینے کا رواج نہیں ہے دیکھیں یہ ایک اسلام کا نظام ہے اسلام ایک اتحاد کا داغی ہے آپس میں رشتہ داروں میں آ, مح آ, قرابت داروں میں محبت پیدا کروانا چاہتا ہے معاشرے میں محبت کی فضا قائم کروانا چاہتا ہے گھر اور خاندان کو یکجا ہونا چاہیے ایک متحد ہونا چاہیے اب ایک بھائی ہے جو امیر سے امیر ہوتا چلا جا رہا ہے ایک بھائی ہے جو غریب سے غریب ہوتا چلا جا رہا ہے ایک فطری طور پر ان کے بچوں میں اور ان کے آپس کے دلوں میں عموماً دوری آ جاتی ہیں اور اس کو پتا ہو کہ میرا بھائی یا میرا یہ فلاں عزیز رشتے دار باہر اتنی سخاوت کرتا ہے تو اندر نہیں دیتا تو یہ اب آپس آپ کے بعدوں کا بکس کینے اور محب وہ بکس کینے اور نفرتیں ہوتی ہیں پھر ساتھ اللہ نہ کرے اگر یہ شہرت اور نہ شہرت کا بھی اگر عنصر ہو تو یہ ساری تباہی ہے اب میں دینا تو اللہ کے لیے نا اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے نا کہ میرا یہ مال میرا یہ روپیہ میرا یہ صدقہ اللہ قبول کر لے اللہ اسے پسند کر لے یہاں میرے بندے نے میری رضا کے لیے اور جہاں مجھے زیادہ پسند تھا اس نے وہاں صدقہ کیا ہے اور رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے اس معاملے میں کہ یہاں صدقہ دو رشتہ داروں میں بالخصوص دو اور وہ بھی وہ رشتہ دار جو تم سے تعلق توڑ کر بیٹھے ہیں ہم نے بولے ہمیں تو یہ دیتا نہیں ہے بیٹے کی شادی ہوئی دعوت دی نہیں بیٹی کا ہوا دعوت دی نہیں حقیقہ کیا دعوت دی نہیں اور دیگر گھر کی تکلیف کرتا ہے خوشی کمی کبھی, کبھی ہم کو بلاتا ہی نہیں میں اس کو کیسے مطلب اس کی مدد کروں اچھا اب اس نے آپ کو بلایا اس نے آپ کو دعوت دی اس نے آپ کے ساتھ جو ایسا سلوک کرنا تھا کیا اب آپ نے بھی کیا کیا کمال کیا بھائی آپ نے کیا کمال کیا سلے رحمی جو میں نے جو کتابوں میں پڑھا باہر شریعت میں جو پڑھا جو سمجھاؤں سلے رحمی یہ اس کا نام نہیں ہے کہ اس نے آپ کے ساتھ اچھا کیا تو آپ نے بھی اس کے ساتھ اچھا کر دیا اس کو سلے رحمی نہیں کہا گئی یہ تو ادلا بدلہ ہو گیا اس نے آپ کو بتایا کیا نے اس اچھا کیا اس نے آپ کو دعوت دی نے اس کو دعوت دی اس نے آپ کو تحفہ دیا نے اس کو توحفہ دے دیا اس کو جو ادلا بدلا بولتے ہیں اس کو سلے رحمی نہیں بولتے باہر شریعت میں جس طرح سلے رحمی کی وضاحت کی گئی ہے اس سے یہی برا سمجھ میں آتی ہے کہ جو تج سے توڑ رہا ہے جو تج سے ٹوٹ رہا ہے تو اس کو جوڑ اس کو صدقہ دو اس سے اچھا سلوک کرو یہ ہے ہم تو کہتے ہیں یار اس نے مطلب جس سے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا میں کیوں کرو اگر آپ اس کو سمجھاؤ تو سامنے سے سمجھتا بھی نہیں ہے یہی کہتا ہے کہ تو مجھے سمجھانے کے لیے بیٹھے ہو بھائی تو جنت کی طرف آپ پہلے بڑھ جاؤ گے تو نقصان کیا ہے اگر آپ جنت کی طرف پہلے بڑھ جاتے ہو تو آپ کا کیا نقصان ہے فائدہ ہی فائدہ ہے جنت کی طرف بڑھنا آپ جا کر اسے پہلے ہاتھ ملا لیتے ہو آپ جا کر اسے سلام کر لیتے ہو آپ کو توحفہ لے کر یا کوئی ایسی چیز لے کر اس کے پاس چلے جاتے ہو آپ کو نیکی کی دعوت کا پیغام لے کر چلے جاتے ہو تو وہ کیا دھکا مار کر آپ کو نکال دے گا انشاءاللہ امید ایسا نہیں ہوگا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس نے کوئی ناروا سلوک کر بھی دیا تو آپ کے جو قدم اللہ کی رضا کے لیے اٹھے جو مطلب آپ نے جو ایفٹس کی کیا اس کا سواب آپ کو نہیں ملے گا اللہ کی رضا کے لیے نہ کہ یہ کہ اسے کاروبار اچھا ہو جائے گا نہ کہ یہ میرے مدد کرے گا نہ کہ یہ کہ یہ فلاح کرے گا نہ کہ اسے رشتے داری بنانے سے یہ فائدہ کوئی دنیاوی غرضوں و آیت نہیں ہونی چاہیے میں یا صرف رب کی رضا کی بات کر رہا ہوں صرف اللہ کی رضا کے لیے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور میرا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور میرا رب میرے اس عمل کی برکت سے میری بخش فرما دے اور اپنی رضا ہمیشہ کے لیے میرا مقدر کر دے اور میرے ایمان کی سلامتی کے اوپر اپنی رحمت کی مہر لگا دے یہ بات یہ ہونی چاہیے تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں صدقہ کرنے کے جو مواقع ہیں کہاں کہاں صدقہ کرنا چاہیے یہ میں ارض کر رہا تھا اسی طرح دعوت اسلامی کی مطبوعہ ضیاء صدقات بہت پیاری کتاب ہے اس میں زکوٰۃ کا بھی پورا بیان موجود ہے بہت زکوٰۃ کے متعلق بہت معلومات اس کے اندر ہے اور صدقات کے بارے میں کہ کا کہاں کرنا چاہیے کون کون سا صدقہ کا افضل ہے کون کون سی جگہ پر صدقہ کرنا چاہیے بہت سارے اس میں مدنی پھول لکھے ہوئے ہیں اسی کتاب کے صفحہ نمبر پیج نمبر 172 پر یہ آ, لکھا ہوا ہے کہ صدقہ دینے میں بہتر یہ ہے کہ نیک پریزگار یہ ایک آگے بڑھ کر ہم بات کر رہے ہیں چلیں یہ بیان شروع کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر آج بھی ہم امیر سنت کی زیارت کرتے ہیں کھانا اسلام باغ کے ساتھ شروع ہو چکا ہے امیر اللہ سنت کا یہ دیکھیے مانسر ماشاء اللہ یہ امیر سنت کا دیدار کر رہے ہوں اور بھائیوں کے ساتھ کھانا چل رہا ہے ماشاءاللہ اللہ اللہ تبارک و تعالی امیر سنت کو خوب خوب خوب خوب خوب خوب اس کی برکت عطا فرمائے الحمدللہ ایک کنٹینیو اسٹرگل ہے کنٹینیو ایک کوشش ہے امیر سنت کی اور ان کے فیات کے اندر جب کہ اشرائے رحمت کی رخصتی ہے آپ پر ایک غم کا غلبہ بھی ہے آپ اسلامی بھائیوں کے ساتھ جو ایک سنتوں کی خدمت ہے ایک کام ہے وہ اس کو سر انجام دے رہے ہیں جو آپ کی خود آپ اپنے طور پر جس کو فیل کرتے ہیں کہ یہ میری ایک دینی اور میری ایک مذہب ذمہ داری ہے اللہ تباء تعالیٰ میلے سنت کو خوب خوب خوب خوب خوب خوب برکت عطا فرمائے اور جو ان کے کھانے کے انداز ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں سادگی والے اللہ تعالی ہمیں اس پر بھی عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے ان کے دسترخوان کا صدقہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی سادہ دسترخوان سجانے کی توفیق عطا فرمائے اور جو ہمارے دسترخوان بن نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان نحمتوں میں برکت بھی عطا فرمائے سلحیب صلو صلی اللہ تعالی علام احمد میں یہاں پر صدقہ دینے میں جو بہتر ہے اس کے متعلق عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک اور جہد سے بات کی جا رہی ہے کہ صدقہ دینے میں بہتر یہ ہے کہ نیک پرہیزگار فقرہ میں سے کسی کو دے چناتے امام غزالی علیہ رحمت اللہ علی والی نقل کرتے ہیں کہ ایک عالم کا معمول تھا کہ وہ صدقہ دینے میں صوفی فقرہ کو ترجیح دیتے ان سے عرض کی گئی کہ آپ عام آپ اگر عام فکر کو صدقہ دے تو کیا وہ افضل نہیں ہے اب بڑا پیارا جواب دیا یہ ایک بہت پیاری گائڈ لائن ہے یہ جواب ایشا فرباد ہے یہ نیک لوگ ہر وقت اللہ تعالی کے ذکر و فکر میں مشغول رہتے ہیں اگر ان پر فاقہ یا کوئی مصیبت آئے تو ان کے مشاغل میں خلل آئے گا لہذا میرے نزدیک دنیا کے ہزار طلبگاروں کو دینے سے بہتر ہے کہ ایک سچے دین دار کو دو جب حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ بات بتائی گئی تو آپ نے اسے پسند فرمایا اور فرمایا کہ یہ شخص اللہ کے ولیوں میں سے ہے میں نے آج تک اتنی اچھی بات نہیں سنی اسی وجہ سے جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ سے عرض کی گئی کہ فلاں دکاندار کنگال ہو گیا ہے اور دکان چھوڑنے کا ارادہ رکھتا ہے تو جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے انہیں کچھ مال بھیجا اور کہلوایا کہ یہ مال استعمال کریں اور دکان بند نہ کریں کیونکہ تجارت آپ جیسے لوگوں کے لیے نقصان دہ نہیں دراصل وہ شخص سبزی بیچتا تھا اور صوفیاء اور فقرا نیک لوگ جو تھے ان کے خریدے ہوئے مال کی قیمت نہ لیتا اسی حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگر و فکر حنفی کے بہت بڑے امام ہیں اہل ان لوگوں کے ساتھ خاص طور پر بھلائی کرتے ان سے عرض کی گئی آپ سب کے ساتھ ایک سا معاملہ کیوں نہیں رکھتے فرمایا میں انبیاء کے بعد علماء کے سوا کسی کے مقام کو بلند نہیں جانتا صحابہ کرام کا مقام اس سے الگ ہے تو سرکار کے صحابہ ہیں اس سے الگ آگے چل کے بات ہوئی ہے کہ علما کے سوا کسی کے مقام کو بلند نہیں جانتا ایک بھی عالم کا دھیان اپنی حاجات کی وجہ سے بٹے گا تو وہ سفید طور پر خدمت دی نہ کر سکے گا اور دینی تعلیم پر اس کی درست توجہ نہ ہو سکے گی لہٰذا انہیں علمی خدمت کے لیے فارغ کرنا یہ افضل ہے یہ اتنی خوبصورت اور جامع بات ہے کہ جہاں پر ہمیں رشتہ داروں کو جو میں نے پہلے بیان کر دیا عزیز رشتہ دار جہاں جہاں دینے کی روایتوں میں فضیلت آئی ہے اور جو شریعت نے ہمیں جو راستے بتائے وہ ساتھ ہی ہمیں اپنے صدقہ و خیرات اپنی زکوٰۃ اپنے فطرے یا جو بھی آپ نفلی صدقہ کرنا چاہتے ہیں جو کچھ اللہ قیمہ میں دینا چاہتے ہیں اس طبقے کو دیں جو دین کے کاموں میں مشغول ہے بہت پیاری اور بہت خوبصورت سی یہ بات ہے کہ ایک بھی عالم کا دھیان اپنی حاجات کی وجہ سے بٹے گا تو وہ صحیح طور پر خدمت دین نہ کر سکے گا اب کسی کو تین دن کی قافلے کی دعوت دیتے ہیں بارہ دن کے قافلے کی دعوت دیتے ہیں تیس دن کے قافلے کی دعوت دیتے ہیں بارہ ماہ کی کہیں تو چیخ بھی ساتھ نکل جاتی ہے بارہ ماہ کیا نظر آتا ہے کام کیسے کروں گا کاروبار کیسے کروں گا فلا اجتماع میں بلائے تو کاروبار آگے آ جاتا ہے تجارت آگے آ جاتی ہے اور بھی دس قسم کے مسائل وہ جو آگے آ جاتے ہیں تو دین کی خدمت کے لیے جو یکسوئی اور جو دھیان اور جو ایک فارغ ذہنی ہونی چاہیے کہ بندہ مطالعہ کر سکے علم دین کی خدمت کر سکے دین کی خدمت کر سکے علم دین حاصل کر سکے اس کے لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کو ان حاجات کی طرف جانے ہی نہ دیں جو ان کے ذہنوں کو منتشر کرے اور ان کے خیالوں کو منتشر کر کے ایسا نہ ہو کہ اس طرف چلے جائے تو ہمارا یہ سارا نظام جو دین کا نظام ہے یہ رہ جائے تو یہ ایک سمجھ میں آنے والی بات میں آپ سے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اسی طرح ہمارے صدقے و خیرات جو ہیں وہ اس طرح بھی اس کو تقسیم ہونا چاہیے تاکہ ہمارے دینی مدارس ہمارے جامعات ہمارے حفاظ کے مدارس ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے جو دین کی خدمت میں شب و روز مشغول ہے جو ہمیں دین سکھاتے ہیں ہمیں دین پڑھاتے ہیں ہم جن سے دین سمجھتے ہیں اسلام کی باتیں سمجھتے ہیں جو اسلام کی خدمت کر رہے ہیں سنتوں کو عام کر رہے ہیں ان عشقان رسول کے لیے اپنے جیبوں کو کھلا کر دینا چاہیے اپنے ہاتھوں کو کھلا کر دینا چاہیے تاکہ یہ اچھی سے اچھی مسجد ہمارے لیے بنائیں اچھے سے اچھے مدرسے ہمارے لیے بنائیں اچھے سے اچھے قاری صاحبان آئیں اچھے سے اچھے مزید علماء ہمارے پاس آئیں اور وہ ہماری آنے والی نسل کو سنبھالیں ہمیں سنبھالیں کیونکہ ان کی حاجت و ضرورت کب نہیں پڑتی آپ ہمارے بچہ پیدا ہوتا ہے اب جس جہاں بچہ پیدا ہوا کیا اس کا سب سے اچھا ڈاکٹر بلاتے ہیں جو کہ آ کر بچے کے کان میں ازان دے کہ بھائی آپ کے ہسپتال کو جو سب سے بڑا ڈاکٹر ہے اس کو براہ کرم ہم بلا دیجیے میرے بچے کان میں اضان دے نہیں اب اسے نہیں بلا دیں کیونکہ اب آیا ہے آپ کا دینی کام اب آپ اپنے بچے کی آخرت کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور ایک شرعی ایک معاملہ کر رہے ہیں آپ فوراً ایک مسجد کے امام کو یا کسی آشی کے رسول کو دیکھیں گے کئی اسی ہسپتال میں کہ گھومتا ہوا امام والا داڑی والا نظر آ جائے گا دعوت اسلام نظر آ جائے گا ارے ارے استانی بھائی ادھر آؤ جی جی جی جی جی یہ جی کیا بات ہے او میرے بیٹے کی ولادت ہوئی ہے ذرا کان میں اذان تو دے رہی ہے اب اچھے سے اچھا ڈاکٹر کوٹ پہن کرو گلے میں وہ لٹکا کر گھوم رہا ہے لیکن اب ڈاکٹر کو نہیں کہہ رہے کہ جا کے میرے بچے کے کانے میں ازان دے دے کسی بڑے سے بڑے آدمی کو یا اپنے آفس کے کسی سیڈ صاحب کو بلا کر نہیں کہہ رہے کہ میرا بچہ پیدا ہوا ہے تو آپ میرے بیٹے کے کانے میں ازان دے دیجیے ازان دینے کے لیے آپ کو یہی عاشق رسول اور مذہبی آدمی یاد آئے گا کھولا ہوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السّلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب المین صاحب آپ کی طبیعت کیسی الحمد للہ یاد کیا میں اصل میں یہ سوچ رہا تھا کہ مدنی کو الحمد رب ابتدا ہوئے اس کا ہوئے اس کو منظر عام پر آئے ہوئے ہمارے قلوب پر چھائے ہوئے الحمد للہ تین سال کا عرصہ بیت چکا جس رمضان الحمد للہ, للہ، سید برکات کے فیضان سے مرکزی مجلس شورا کی کوششوں سے آپ کی عنایتوں سے الحمدللہ یہ سلسلہ جو دنیا بھر میں شروع ہوا تو اللہ کی رحمت سے عاشق رسول کے قلوب میں گھر ہی کرتا چلا گیا میں نے کہا آج اس اہم ترین مقدس موقع پر مبارک موقع پر امیر کی خدمت پاک میں کی خدمت میں مرکزی آپ کو مبارک کو پوری دعوت اسلامی سے محبت کرنے والوں کو ہمارے تمام ناظرین کو اور ہر اس شخص کو مبارکباد اس نے دعوت اسلامی کے اس عظیم کام مدنی چینل میں ہر طرح کیسے چاہے ڈائریکٹ کو انڈائریکٹ کو تعاون کیا سب کو مبارکباد ہونی چاہیے تو مبارک اللہ آپ کو بھی خیر مبارک ہے تاریخ بدل دی ہے اور میڈیا کی دنیا کی بھی تاریخ بدل دی ہے اور ٹریچنگ آف اسلام کا بھی ایک نیا باب رقم کیا الحمد للہ اور جس احسن انداز سے مدنی نے دنیا بھر میں الحمد للہ عاشقان رسول میں مدنی ہلچل مچائی ہے کفار کو اسلام کی فاسقوں کو تقوی کی رافیلوں کو بیداری کی جاہلوں کو علم و معرفت کی خشک مزاجوں کو لفظت عشق کی دعوت جس طرح الحمدللہ مدنی چینل نے دی ہے اور بالخصوص اس میں مدنی مذاکروں کے ذریعے مدنی مکالموں کے ذریعے آپ کے منفرد بیانات کے ذریعے نگرانے کابینہ کے ماشاءاللہ میٹھی میٹھی انداز کے ذریعے سے جس طرح سے یہ روشنی پھیل رہی ہے اللہ تبارک و اس کو دن پچیسویں رات چھبیسویں برقت عطا فرمائیں ہم تو ہر پل ہر ساعت ہر گھڑی ہر آنی یہ دعا کرتے کہ اللہ تعالی مدنی چینل کو مدنی چینل والوں کو ہمارے عقامی رہل سنت کو ان کی چہیتوں کو شورا کو نگرانی شورا کو آباد و شاد رکھے بہت بہت شکریہ عطر بھائی ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو دنیا سب سے مبارکباد نہیں جانا کیا جتنے بھی یہ ناظرین سب کے سب کو مبارک یہ سب کا ہے نا اس میں وہ اشتہار تو ہے نہیں تو یہ تو سب مل کر ہی چلا رہے ہیں اور दिन للہ دن بدن اس کے وہ پرفارمر کہتے ہیں جو ہمارے جو کچھ نہ کچھ درس و بیان ہو جاتے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے بڑھتا ہی چلا جا رہا سلسلے بھی نئے سے نئے آتے چلے جا رہے ہیں اللہ کی رحمت ہے تو بہت بہت شکریہ آپ اس خوشی میں شامل ہوئے اور حوصلہ افزائی نہیں کی بہت شکریہ یعنی اکیلی کی نہیں ہے سب چیز یہ سب کا ہے اس موقع پر ان اسلامی بھائیوں کو جن کے حقیات سے جن کے تعاون سے الحمدللہ مدنی چینل جاری اور ساری ہے ان تمام اسلائی بھائیوں کو خصوصی مبارکباد پیش کروں گا ان سب کی خدمت سے یہ مدنی التجا بھی کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے دین و دنیا میں برکت ادا کرے کہ ماشاءاللہ اللہ آپ کے اقیات کے سبب مدنی چینل الحمدللہ الحمد للہ خوب مچالی ساتھی بھی, دکھا باپا بھی منظر کچھ ہم لوگ دیکھ لیں بہت بہت شکریہ السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ وبرکاتہ جی مدنی چینل کے ناظرین ماشاء اللہ یہ دس رمضان المبارک کو مجھے یاد آ رہا ہے کہ جمعرات پرمیشن ملی تھی اور ہم نے جمعرات تھی اور ہفتہ وار اجتماع سے دعوت اسلامیہ کی کہیے کہ پہلی نشریاتی براہ ہوئی تھی اور امیل سنت نے ہفتہ وار اجتماع میں سنت و برہ بیان فرمایا تھا اس سے آغاز ہوا تھا اللہ تبارک و تعالی ہمارے مدنی چینل کو نظر بد سے محفوظ فرمائے اور اسے دین پچیسویں رات چھبیسویں ترقی عطا فرمائے اب دیکھیں جیسے کہ یہ تعاون کی بات چل رہی تھی تو اب یہ ہمارے ناظرین کا ہمارے مدنی چینل کے ساتھ اور دعوت اسلامی کے ساتھ یہ تعاون ہے عاشقان رسول کا تعاون ہے کہ یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے کیونکہ حدیث پاک بھی وہ فتح و رضویہ شریم اعلی حضرت نے بھی نقل کی ہے کہ ایک وقت آیا کہ دین کا کام دیگر درہم و دینار کے نہیں ہوگا یعنی پیسے چاہیے دولت چاہیے مال چاہیے جسے دین کا کام اب مسجد بنانی ہے کتنا چندہ کرنا پڑتا ہے امام صاحب کی تنخواہیں تو موزن صاحب کی تنخواہیں اتنے اخراجات ایک مسجد کے لیے ہوتے تو دنیا بھر کی تحریک جو دنیا ایک تحریک جو دنیا بھر میں سنتوں کی خدمت سر انجام دے رہی ہے اتنے سارے شعبے جامعات مدرسے پری چینل اور دنیا بھر میں سنتوں کے ڈنکے جو بج رہے ہیں اور مدینہ مدینہ جو ہے اب آپ کے سامنے ہے تو اس کے لیے بھی پوری تحریک کے لیے بھی چینل کے لیے بھی کروڑوں اربوں روپے کی ضرورت رہتی ہے آپ اپنا رخ اس طرح بھی کیجیے ساتھ ہی سنت کے اطا کردہ مدنی پھول اور جیسے روایت وغیرہ بیان ہوئی کہ آپ کے رشتے دار نہ رہ جائیں آپ کے عیزا اقریبا نہ رہ جائیں دوست احباب نہ وہ جو قریب سے قریب ترین کے جو لوگ ہیں وہ نہ رہ جائیں غریب محتاج مسکین جن کا واقعی حق ہے کیونکہ یہ ایک تقسیم ہے کہ اگر اس طرح ہمارے دنیا بھر کے وہ مالدار مسلمان جو یہ صدقہ خیرات و یہ سب دے سکتے ہیں اگر یہ کریں گے انشاءاللہ عزوجل ہمارے معاشرے سے غربت ختم ہو جائے گی کیونکہ غربت اور بالخصوص یہ جو وہ فراغت ہے کاروبار نہیں ہے غربت بہت ہے تنگ دستی بہت ہے یہ ساری چیزیں کرپشن بھی پیدا کرتی لوٹ مار چوری رکھے تو طرح طرح کی پریشانیاں ہمارے معاشرے میں بڑھ جاتی ہیں اگر منی ڈسٹریبیوشن پراپر ہو جائے یہ زکوٰۃ و خیرات اور صدقے کا نظام پر ہو جائے جہاں دینا ہے ان کو دیں اور وہاں میں یہ بھی عرض کروں گا کہ جو مستحق نہیں ہے برائے کرم وہ لالچ میں آ کر اپنے آپ کو آگے نہ بڑھائیں کیونکہ بعض اوقات غیر مستحق لے جاتا ہے اور دینے والا ڈس اپوائنٹ بھی ہو جاتا ہے پھر کئی مستحق جو ضرورت مند ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں تو تھوڑا دیتے وقت بھی چیک کر لیا کریں ایسے ہی نہ دے دیا کریں کوشش کریں اپنے ہاتھوں سے دیں مو کو خوشی ہوگی کہکار اپنے ہاتھوں سے ستہ و خیرات دیں گے کال آئیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ایسا محمد علی اصل حیدرآباد سے سبحان اللہ محمد اللہ علی بھائی آپ بھی آ گئے ایسا والحمد. الحمد الحمدللہ ایسا مدنی چینل کا جو تین سال ہو رہے ہیں مدنی چینل کا بھی پچھلے دنوں جو بنگلہ دیش سفر رہا دی. الحمدللہ اس کی اہمیت کا اور اندازہ ہوا یہ سب کہ ایسے ایسے لوگ ملے الحمد للہ کہ بس ان کا یہی کہنا تھا کہ آپ مدنی چینل والے ہیں مدنی چینل والے ہیں. کافی یونیورسٹیز کے اسٹوڈینٹ ملے اور مدنی چینل کی باہر برکت ہیں برکتیں بلکہ ڈھاکہ میں تو ایک کیبل آپریٹر کے پاس ہم لوگ گئے نا کہ ایک علاقے میں مدنی چینل شروع کروانا تھا تو اس کو ٹیکنیکلی پرابلم تھی اس نے مدنی چینل جو ہے وہ شروع کرانے میں تو کہ میں کوشش کر رہا ہوں لیکن کہا کہ میں الحمدللہ اپنے آفس میں میں نے اس کو آن کر دیا اور میں ایک مہینے سے خود مدنی چینل دیکھ رہا ہوں اور الحمد میری اور عقیل مدنی کی ان سے ملاقات ہوئی ماشاء اللہ انہوں نے مدنی چینل لے کر اتنے متاثر ہو چکے تھے کہ وہ داڑی شریف کی نیت کی ماشاءاللہ اللہ اور ماشاء انہوں نے خود ہم نے شخصیات اجتماع رکھا تھا اس میں آئے مدنی احتیاط کی نیت کی ماشاءاللہ انہوں نے اور بے فکر رہے ہیں ابھی میری ذمہ داری ہے کہ جہاں جہاں مدنی چینل نہیں چل رہا وہ مدنی چینل چلانا ہے ماشاء اس اچھی باہر الحمد الحمدللہ ہمارے مدنی چینل کی بالخصوص امیر کیمیر سنت کو جس قدر اس سے خوشی ہوئی اور جس دن مدنی چینل کی ہمیں پرمیشن ملی تھی الحمدللہ للہ مدینہ میں سجدہ شکر ادا کی بلکہ شکرانے کے نفر بھی غالبہ مجھے یاد پڑتے ہوئے تھے سدۂ شکر ادا کیے گئے اور بہت الحمدللہ اس سے عاشقہ رسول کو خوشیاں نصیب ہوئی الحمدللہ الحمدللہ الحمد ایسا الحمد للہ اکیل مدنی ہمارے جب بنگلہ دیش ابھی آئے تھے تو یہ کھٹمانڈو نیپال سے آئے تھے تو وہاں بھی انہوں نے کھٹمانڈو کے اندر ایک کیبل اپریٹر جو غیر مسلم تھا اس سے بات کی چلانے کے لیے پہلے تو شروع شروع میں اس کو اس نے وہ سوالات بہرحال اکیل بہن پر اس کو بٹھا کر مدنی چینل دکھایا تب اس نے دیکھا تو وہ اتنا متاثر ہوا کہا کہ الحمد اتنا پیارا آپ کا مدنی کینل ہے اس سے الحمد للہ کٹمنڈو نیپال کے اندر بھی مدنی چینل چلا دیا الحمدللہ للہ کل جیسے کہ وہ بارہ ماہ اور زندگی بھر کے لیے سفر کرنے والوں کے جو پیغامات آئے کہاں کہاں का دنیا بھر میں رات ڈیڑھ دو بجے جو ہمارے یہاں کے بجے تھے ڈھائی بجے تھے اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں مدنی مذاکرے پر تو اس سے کتنی مطلب کے باہر ہیں برکتیں اور دنیا بھر میں دین کا کام ہو رہا ہے سنتوں کا پیغام پہنچ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے مدنی چینل کو نظر بس سے بچائے آمی اور آمی ہمارے آمی ان تمام ناظرین کو جو دیکھتے ہیں اور تعاون کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا آخرت کی خوب خوب خوب خوب برکت الطافر بہت بہت شکریہ علی بھائی راگ راگ دون دلوقی دلوقی دلوقی اللہ تعالیٰ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد اب میں چاہوں گا کہ آخر میں کچھ صدقے کے بارے میں کچھ روایتیں بیان کر دوں تاکہ مزید صدقہ کرنے کی ہمیں ترغیب ملے اور ہمارا ذہن بنے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رشد فرمایا نماز ایمان کی دلیل ہے اور روزہ گناہوں سے ڈھال ہے اور صدقہ کوتاحیوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے آگ کو پانی اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے کہ صدقہ اللہ تعالی کے غزب کو بجھاتا ہے بری موت کو دفعہ کرتا ہے ایک اور حدیث پاک بھی آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سناتا ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہر شخص بروز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دیا جائے یزید کہتے ہیں یہ جو راوی ہیں کہتے ہیں راوی کوئی اور ہے یزید کہتے ہیں ابو الخیر کا معمول تھا کہ روزانہ بلا ناغا کچھ نہ کچھ صدقہ فرماتے اگرچہ روٹی کا ٹکڑا یا پیاز صدقہ کر کے حضرت یزید بن ابو حبیب سے مروی ہے کہ حضرت مرفت بن ابو عبید اللہ یزنی اہل مصر میں سے وہ پہلے شخص تھے جو شام کے بعد مسجد میں جایا کرتے تھے رابی فرماتے ہیں کہ میں آپ کو جب بھی مسجد جاتے دیکھتا تو آپ کے ہاتھ میں صدقہ کرنے کے لیے پیسے یا روٹی یا گیہوں کچھ نہ کچھ ہوتا ہٹا کے بسا اوقات میں انہیں پیاز اٹھائے ہوئے بھی دیکھتا تو میں کہتا خیر یہ پیاز آپ کے کپڑوں کو بدبو دار نہ کر دے فرماتے ابو حبیب کے بیٹے میں اپنے گھر میں اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں پاتا دیکھیں کیسا فطقے گھر میں اس کے سوا کوئی اور چیز نہیں پاتا کہ جسے صدقہ کرو مجھے ایک صحابی رسول نے بیان کیا کہ نور کے پیکر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مومین کا دیا ہوا سدقا برود قیامت کس پر سایہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو اس کے میں نے مقامات بتائے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اخلاص عطا فرمائے ریا کاری دکھاوے سے حب جا سے محفوظ فرمائے اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے دین پچیس سی رات چھبیسیں ترقی عطا فرمائے اور ہمیں بھرپور انداز میں دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے امیر السنت خانہ خاکر کھا فارغ ہو چکے ہیں آئیے اب امیر السنت کی طرف چلتے ہیں اور وہاں ہونے والے جو معمولات ہیں اس میں شامل ہو جاتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد